امک فم بتن فم بتن بی جن حب الحسن اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا جس کے ذریعے ہم نے باغات اور کھیتوں کے دانے اگائے اللہ نے آسمانوں سے کثیر المنفات پانی برسایا ہے جس کے ذریعے اس نے پھلدار درخت اگائے اور ہوں جو اور دوسرے دانے اگائے اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اگائے جن کے پھلوں کے خوشے تہبتہ ہوتے ہیں اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کی ہیں اور اللہ نے پانی کے ذریعے قحط زدہ مردہ زمین میں جان ڈال دی اور ان میں قسم قسم کے پودے پھول اور پھل اگائے جس طرح اللہ کی قدرت سے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں جان پڑ گئی اسی طرح قیامت کے دن مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے